صلى توسل السماء مولى السيد الرسول خاتم محمد المصطفى زعنا امه فادي كل استغفر تصفا ما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبطمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب سبحان يلعنهم الله يا الله عمرو اللهعن سبحان الله آمنتم بالله صدق الله ومولاه العظيم وصدق رسوله النبي نما الذین گتھلونا لیا علیہ آل تسلیما تو سلامل والا بھی کیا سی السلام سا نہیں السلام کافی وقفے تو بعد بنڈی احمد آباد عظیم جلسہ عام جس جسے اندر چرا دوست اللہ رب ال سب دوست ہر طرح کی خیر و برکت نال مالامال فرما خصوصاً اس جلسے جڑے جناب دے سامنے تشریف فرمان خصوصاً دادل نے اللہ رب العالمین انہ دی اس خدمت مشرف قبول بخش عوامس کا جوش جذبہ ایمانی غیرت حق کی دوستی اللہ تعالی اس میں مزید ترقی ادا کرنا میں سمجھنا ذہن چاہیا نماز دوران سڈا ایمان مان ہے سب کچھ ہوں تقدی کل دا جلسہ نہ ہونا رکاوٹ بن گئی اصان بڑا زور لایا میں دو بجے ڈیرا اسماعیل خان تو پرا گنجو شہر بلوچستان کے بارڈر تو nah دمان دے علاقے دو بجے فارغ ہو کے ٹریا تو پہیے زمین تو نہیں لگن دیتے لیکن اگے آئے تو مظفر گڑھ شیر شاہ پل چناب والا وہ بند سی پھر مایوس ہو گیا پہنچ نہ سکے لیکن یہ ای بھی ایک حکمت الہی سی لکتا یہ سمجھ آیا کہ او جلسہ سی منظوری کل آ اللہ تعالہ نوے منظور سی کہ میں نو منظور ہے تے پھر منظوری تو بغیر ہو میں گل کی میں آئے جب سنگھی آدھے سن تن یار جلسہ نہیں پاؤن دے میں آ جلو کی پہ آدھے رب تالا دی دھرتی انہیں جدو چاہیا گج وج کے کرا شک گج بج کے ہوا پیا اور میں جناب دے واسطے اج میں دوپہر ویڑ ساڑھے چار گھنٹے ضلع ملتان دی تحصیل شوجہباد شہر دے اندر دتاب کیا اور بغیر منظوری تو ادھر پولیس آئی نہیں آئی نہیں ہاں جی عوام پانچ ضلع اتے آئی سی ضلع خانے والا بہلپور ضلع لودرا ضلع ملتان پھر آس پاس دے. یعنی پنجا ضلع تو عوام اتھی ہوئی جی. آ جڑا مجمع ہے نا اسنا ود سجمہ وہی اللہ تعالی جو منظور سی بغیر منظوری تو ہو گیا جب خود ذات حق نو منظور ہوے کم پھر کون روکے ولہ ہو گال بن امر ہی اللہ تعالی نے کام آپ کرنے ہوں نے پر کئی استعمال کر کے تے اپنے فیل نو لکا دن دا ہے اس د اسر پھر ایک متعد ہے اپنے دین دی خدمت دا دیدمت دی عزت بنا چاہتا ہوں ہاں جی میں قیامت والے دن بخشنا تے انہیں آ لیکن شفاعت واسطے شفاعت واسطے اپنے بندے اگے چک کرے گا کہ بخشنا تے میں ہے ہی, ہی پر ٹور تاری بنا چڑی جلفا تو مولا تالا کرنا ہی کرنا سی ٹور بنا تھی اتے شوکر صاحب وران دی تے حاجی بٹو صاحب ہوالا بنا چی جلسلے ہونا ہی ہونا سی من سی اللہ تعالی دے فضل ہونا سولہ رب العالمین امین سب نو ہدایت بخش اگرور نہیں دے, دے فضل کے دے اگے ہو کے شکریہ ادا کرنے میں کج بطور تنز اور لطیفہ گل کرنا کہ تھرڈا ملک جمہوری اخین ہے جم ملک ہے تاڑا ملک ہے تڈے ملک دا نظام جمہوری دو چار بندے ہون مخالف ایوام ہواف دسو بھائی جوٹ جد جائے آدمی حکومت بٹا گول ہو چتونگڑے کتھے این خلقت خلا د حکومت پاکستان نو نکھنا چاہنا اور بالخصوص پولیس نو کہ نس اپنے جمہوری قانون نو اپنے پہ توڑ دیو میرا قانون جمہوری نہیں میرا تے اسلامی میں انہوں دی پہ گل کرنا کہ اپنے قانون نو اپنے توڑ دے پہ تو جائے تا حق بن گیا کہ جی وہ دو چار ملہ ہیں تو سو کھے جان کتنے گزاری رات حق بندہ ہی بھائی ان ملوڈیا تو سوچتے بھائی اتری دنوں کا دکھ ہے ویر کا خدا دی بال بڑھے بابے جوان ہر سن دے رات رلتے رہے یہ عجیب کہانی ہے وہ مولوی مولوی رلے جلسے آوسرا دن نے عوام دن کی پیے پی جناب مطلب اپنے آپ مصیبت پائی کھڑیے رات نو رو, رو کے بابے ٹر گئے اتے من بندے دسے بندے روڈ سن جی اللہ اکبر پر کو نہیں سی آ جڑے دیا گلا کما سور پیسے لے کے گی نکلتی ہے وہ بار لٹ لوگ رب سو امتحان للہ تعالیٰ لمتحان کہ دکاندار سودا لینا جائے لاہور دراہ لے جاوے ہے. میرے کلمے پڑھ والے من میں نظم دے ایک، ایک دیکھا کہ چوری والے مجنون نے یا خون دن والے نے اللہ تعالی دے فضل تبج بولو اور دوستو میں پولیسے گل کی جلو اپنا قانون نہ بنوا کی قانون ہے خیر لیکن ادا میں آخا یا تو یار کچھ تو اپنے قانون کا ہلا کرو وہ دو بند کی من کی تو ادا کا بل دکھا جی ادھیا روا دے جے پھر علاقے کا ناظم بھی عوام ہوسان یہ مطلب یہ نکلیا کہ یہاں تھاڑیا تو جمہوریت آئی کو جمہوریت کا ماننا ہوں بہت اسلام بہتیا نہیں منی اسلام تو حق کی منی اسلام ہوتا تے نوبت کیوں ہاں اے منظوریاں تو روڑے کا دے میں انج گل پہ کرنا آتے دوسری گل اے میں سنانا کہ میں اگلے دن گیا باول پور کتاب سے دریا کے کنارے کتاب سی شہدوں کا پنڈ سی انارے نو منظوری منظور کون لگی سا سن اپنے نانے پاک دی گل سننا چاہتے تھے سن نانے دے دین دی اور ایڈی ظالم گوبرمنٹ کہ انہ جناب جی ان کی ایک نی سنی سدے کی پھر واپس کر دیا سکھا پنڈ سی ساڑے سن تے غریب سن تے دین نال نا سید امیر سید سما تے ویلیا ہوں وہ جناب جی انہیں آخیا یار السا ضرور ہے باوے سارا سارا پنڈ نپیا جائے ویخی جاتی جدو آن گے میں اوے کبلا جدو جٹ جا کے ٹھہرا نا تے ایس منیوں بڑوں بن بہس بڑی دونیں پاس اتلے سپیکر لگے کھڑے اتلے گا لگا کھڑا میری چیچی دا چھلا مائی لا گیا تے گھر جا کے شکایت لاگی اتے سپیکر پہ اتلے ہارنا ادرو بھی تو ادھر میں تکریر تیٹھا نا میں کیا یارو میں اتے آن کے ادھر کن لائے نے ادھر ایک رن پیٹتی تھی ادھر کن لائے نے ایک ادھر پٹتی تھی تو اتنے سپیکر بھی پیٹتی تھی کہ ہال وہ میری چھلا کوئی لا کے لیا کوئی واپس چکر آؤ पर मैं घर घर कंजर नैरत नहीं आई कि चलो तरफ चक आइए वापस आइए उतले स्पीकर पिछड़ी रही है किसे नहीं सुनिया मैं आखिया मैं लाहौरों आ गया जे अला वापस कराने की खातर त मेरा कंजर थले आला भी नहीं चलन देंगे او آخیا لان تیو تو بیچاری دی نہیں سنی آخر کسے دی ماں بھن پہ پڑھتی آتی ہال ہال آ گیا نو ابھی دی اے پتہ ٹبر نہ ٹبر چوپے پولیس چوپے سارے چوپنے نے مینو ترس آیا ہے میں آخیا چلو میں ربو آیا کہ بیٹھا تے واپس کرائی ہی جا میںا سپی پیٹ خوٹ اتلے سپیکر دے چھلے واپس کرا جی وہ تھلے آڑے بے. کیا مطلب بےغیر تھی فیلا عزت لٹاوے تے اتلے سپیکر دیکا ہو جیڑا غیرت عزت واپس کراوے، اون دا تھلے انہ تھے نہ چلے چلے واپس کرانا اے ماننا سی سمجھ نہیں لگی میں واپس کرتا کنجر لیا گیا میں آیا بیٹھا عزت دی خاطر غیرت دین دی خاطر میرا تھلے والا نہیں چلن دے میں پولیستے گل کی تھی کہ تسان والے ہو, تُسا دے ہو؟ کہ مسلمانا, بھی تو چڈ دس مسلمان ہاں میں لگنا پیا میں کدو خطریوں دے منہ لگا ہاں میں کدو دے منہ لگا میم کی لگے یہ جنہ کلمہ کلم دے رہن گے اصا تو انہوں دے منہ لگتے ہی رہا گا وٹو صاحب وہ آتے نے ہوساں آدھے ہو نہ ہوم آدمی ہوساں آدھے نہ رب رسول بھی چند سی ہو گیا اج ہو گیا میں خطاب کرنی میں ساڈے چار گھنٹے ملتان بول کے تے سفر کر, کر کے آخیا پیا سویرے میرا جلسہ گجرات پرسوں کشمی میں اج آیا ان شیتانا دی گل بننے کی خاطر نہیں ایکتا میں اللہ تعالی فتل لال وڑ گیا تو ہوں نکلا گا اپنی مرضی میرے وڈے بزرگ نے فرمایا سی میرے ادر صاحب فرمایا میں نبی پاک سکار نک سرکار نے فرمایا تھلے آن دتلا علاقہ جدھر جی بیٹھے اسلام تک اتلا علاقہ فرمایا آقا ایمدار نے کہ اتلا علاقہ میں اپنے کول رکھا ہوا یہ میرے سونے نبی کا موجد ہے میں قسم خدا دی کر کے پیارنا کنا تے سٹنا واگ بش تو لے تک جی مرد لو جوا جی نہ پوے تو میرے نکل ہاں یہ طرف اٹھی ہوئی کسی ایجنسی بھی نہیں ہاں کسی روپیے کھان والے بھی نہیں کہ میرے رب دا ایک فضل ہونا سی، امت مصطفیٰ تے او فضل ہوئے، تے رب سونے جو کرنا کر گزرنا یارو میں روپیے وڈنا کیوں ایوی دنیا کھلوتی ہے اس رنگے؟ اللہ کے صرف میرے رب لال امی بے پاک نبی کا اللہ سونے نے اپنی امت دل, دل چاس کچتا پائی اپنے حق کی اینل باتل آ سہاں بے شک باطل ایک دن جانے والا ہے ایک باطل میں نظام دی تباہی کی خاطر بلال امی نے حق نو نٹھایا ہوا آد... پاک پتن شریف تال وسد اتوں کا بابے فرید کا پتر جہاں خاگا وہ تسلیم لازم میں ایک بار بول کے آیا میں کیا ہوئے بابے فرید کا پتر جشن باہر جنجرخانے اتے ہوئے سارے افتتاح یہ میں آ جا ہی سونا کام ہے تو یہ بابے کے دربار تو ان شروع کیوں نہیں میں اتے چنگی جی خدمت کرنی تھی کرایا انہیں مگر آخیا یہ میں نہیں آ سکتا نہیں آ سکتا جہے بندے سن جلسے انہاں آخیا پیر جی موڑا لگے جو کرنا کر تو اللہ میں پچھلی نال ود کر کے آیا اور ہر بندہ پیاسی چشتی سچا اور میں کسمیا پیانا اس تحصیل لازم دا اندر بھی آکھے گا کہ چشتی گل تو بابے فریدی کر گیا جزید ہی بنے پے سمجھ آ گئی سان سڑو سانو اپنے ضرور نہیں سانو رب دے فضل تے تنازع جانتے ہیں کنے پانی چاہتے کنی طاقت والے پر سڈا رب تو بڑا ڈڈ ہے نا انہیں غرور تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر انہیں غرور تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا میں کبلا خطاب نہیں کرنا میں صرف اس حوالے ہی دو گلا کر کے اجازت چاہ سلا پھر ملاقات ہوئی جد رب کرائی تے جناب سنا تھا رج کے میں یہ دسنا چاہنا کہ میں سوچ وجہ ہے جنہوں نو شمار کرو دنیا دار ات جلسہ کراوے تے جڑا دین دے بڑے ٹھیکے دا ہو مخالف وجہ کی میں اس سوچیا سوچیا تے میں مڑ کسی نتیجے تے پہنچیا حدیث پاک تے قرآن پاک دے اندر میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے مسند بازار حدیث پا کے حضرت رضی اللہ تعالی ناوی نے سونے نبی نے فرمایا شرار الناس شرار اللہ ما فاس بد ترین لوگ بد ترین لوگ وہ بد ترین اولا نے ملا نے بد ترین لوگ بد ترین ملا نے اولا نے سونے نبی کا یہ فرمانے آ شان ہے کیوں علماء ماہ نے دو قسم دے ایک ہوں نے آخرت پرست ایک ہوں نے آخرت پرست دوسرے ہوں نے دنیا پرست, پرست یاد رکھنا میری گل پچھلیاں امتوں بھی لگے رہے گی ساری امت بھی چلتے رہن گے دونیں ہرک پسند ہرک پاست آلم کی نشانی کہ وہ حکومت دی خوشامت نہیں کرے گا دین کے راہ رکاوٹ نہیں بنے گا حق نو چھپاوے گا نہیں دنیا نبلا کابا نہیں گا جیڑا ہوئے گا دنیا پرست ہوا خوشامتی ڈٹو ہاں حق نو چھپاوے گا دین راہ چ رکاوٹ بنے گا جھوٹ نچ تچ نو جھوٹ آخے گا اے رنگ صفات دنیا پرست جسر یہ سفت ملو سمجھ آ جائے وہ دنیا پرست شیتانے میں تھے گل وضاحت کر دیا کر دیا پتا ہے صدر تک تاریف نہیں کردا ہے میں وٹو صاحب ہوا نام لے کے تریف دے جڑے جملے بولی نے کیوں بولی الاحسان ہل الاحسان احسان اللہ احسان کا بدلہ احسان ہے یہ قرآن فرما اگر مشقت محنت دے واسطے میں جہے فکرے بولے مران کی طرفوں کہ مل نے جدو حکومت نالا لا کے فلم آخر یار جلسہ ہونا چاہیے سانو بھی پھر اسلام ہے کہ ان بندے داد دے چڈو دعا بھی دے چاہوں گی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہاں اس خوشام متل سمجھا اسام ہے کہ غلط گل صحیح آکو میں صحیح صحیح پیان پیارنا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہاں اللہ تعالی کے فضل گل وہ کرنی ہے جیڑی قیامت میں پھڑیا نہ جاؤں میں پڑو رجحان ویخنا تو پھر گل کرنی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی اور اللہ تعالی نے جڑے ہیں خود قرآنیا کہ وہ کانتی نے اللہ تعالیٰ کڈے قدبال گل کی جہے دین لے سونا لمبو لالی سال فرما دے ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البجنات والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون تغجن البلو سبحان الله سبحان الله و سجنان درويخ سونا رب فرما بے شک وہ لوگ جہے چھپا نے اللہ تالا دیاں اتاریاں گلوں ملے نا چل ہوا جڑیاں ہدایت دیا گلر ناگل فرمائی جما بل ہو سفر کتاب ہی اللہ تعالی نے جبکہ کتاب دن ہدایت دیا گلوں کھول کے بیان کر سکیا گے رب سونا فرما ہے واسطے سزا کیے مایا فرما دے انہیں اللہ لانت کر دے تے اللہ تعالی دانت پاؤ والے بندے بھی لانت کر دے دے رب ربلا شریف مولا انعام دسے انہوں کا جڑے حق کی گل چھپا نے اور ادھر ویکو توجہ کرنا سجنا دنیا منیا گرست ہونے ایک ہک بھی گھر خوشگے دوسرا پیسے لے لے کے مالدار پیسے لے لے کے حکومت والوں کے کولو روپیے لے لے کے نوی بھارت سرکار کے تین ٹیڑا کرتے رہن گے ٹیڑا کرتے رہن گے سی گلا کر, کر سانپیے لبن حکومت خوش ہونے روپیے دین اللہ گلا قرانچ اس رنگ سرمایہ سناو توجہ بول سبحان اللہ سورت ابراہیم سونا روایا ببو فیم بولا لمبا جڑے اللہ رستے تو روکنے رب دا راہ رب دارا مار دینے رب دے دا راہ کیڑا دین والا مت کسی گل دین پہنچ جائے رستے رکاوٹ پاؤن گے کرتے نہیں کرنا چاہتے فرما بڑے دور کے گمراہ نے کیا مطلب اندر لانچی آ نہیں دستے آئی دستے حقاع پاسے سجنا جڑا ہک آلم ہو سیو جان کے بن جا نبی دلی نکلی ٹھیک نہ ہوتی میرے تاجدار گولڑا سناو گا میرے پیر میرے لی تاجدارے گولڑا رضی اللہ ح نو آب سرکار آپ سرکار دلو تجو فرما آپ سرکار کوگریز آئے لگے ساری ایک مسئلہ لکھ دے نادا میری فوج بھرتی ہونا چاہیے اچھا ہزارہ مربے رقبہ نہری باغ لگا تیر نویں کر دیا گے میرے پیر نے انہوں نے جب درمایا تسان ہزاروں مربے رقبے کی گل کرتے ہو ساری روئے لم میرے علی دے رکھ پیرد نبی دے دین کا مسئلہ بدلان گا حق ہے حق ہے اللہ سبحان بولو دی کسم دبر قدرت میری جان دنیا جتنا نو نقصان داد دین بھاوے نہ چلن لیکن اہر چیر دین نو بدل نہیں سکتے مروڑ نہیں سکتے جن چیر کوئی کنجر نال نہ لگے لائے دین نو بدلن بدل کتاب ندل کمائی بولو چالا پھر بہو اکھے جڑے دنیا برست ملا آف ہوں نا یہ جی چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی مڑ آخن کے سورت شروع کر جے ویخ دال ساگ غریب کا شریف شروع کر سیٹ کدے گئی ہوں میں تماشے تو وا مول مجھے اج بندے دے آ کے ابھی سدھن لگے تینوں سے پتا نہیں کھانے والا دس لڑکے اتوں کہ خدا کا نام ہی پچھے لوگ نماز نہیں پڑھنی مغر نماز نہیں پڑھنی پتا ہے بھائی تے مغر نماز کون ہوتی ہوں تمہیں پہننا ہے اس گل تو جو آئے گا تے انہیں کھولنے مسئلے حق دے ہک کے مسلے کھولے ہوں میں جیسے ایتھے کھولیا میں پیچھے سود کھو دے نماز پڑھنا حرام کھولیا سیون کی لگ گئی تھلو اگے بچے مارے تنے مامے پوچھ درخواستوں دیا خان شریعت بیان کر تو ترخواست دے ماں کریں مغیر جی ماں تجو پورے جاگت جیونا چولہ لڑنا میں مان تینوں مارنا نہیں تینوں مارا میں کیوں مارا جنوب خدا مارے انارا جنہوں خدا کی مار پی ہوا بس بٹو صاحب بیٹھے نے بچ گل سمجھا بھی میں روزانہ ختاب کرنا عوام سنگی عوام ووٹ میں آنا ہونا ووٹ حرام دینے حرام لینے حرام کم کم یہ ہے یار بندے عوام سنتی ہے وہ آتے یار گل تو سچی نبی توجہ نہیں فرمائی نے یہ عجیب گل بھی بسلا بنانا کریے آسان سو اس ملا آخ تندر چھتی سو ایجنسیاں جہاں درخواست دیتی حکومت نکومت سنسد ہے انہیں آخیا بولنا بند کر دو حکومت دے خلاف اصل آخیا سڈے تہ مطالبہ رکھ سکتے ہو کہ شریعت دے خلاف نہ بولو حق حق مسئلہ حکومت کے خلاف بولنا حکومت کرے اب بولیے نا وہ عملی عملی طور تے کفر چلان اصحاب بولیے نا میں بول جاؤ میرے وڈے حضرت صاحب تھانے جا کے فرمائے فرمایا میرے نبی سرور نے فرمایا جلو بادشاہ سے قرآن وکھرے ہو جان گے تنگے جایا جے مگر قرآن کا دا دمن چلیا جائے بزرگ آخیا پچھا جب ویکیا نا تو بندے آخیا اس نے کہ بابا رب کی او تقدیر اویسی آخیا پتر تقدیر میں جانتا سا پر میں سا پیا لانت کھے منہ چ لکھی جنا چ نہیں ہوئی میں نہیں آیا کم تو تقدیر درفا و دی بھی لانت کھلے بوٹھک او او تے عالم او ساون مہاد یارا بدلا وتاب چا چوکھا پڑھ کلام سوائی وہ دو جہانی اے مٹھے باہو جنہ کھا دی کمائی by you تجا بات ختاب کر رہا تو شتونگڑے ملا آ گئے ای جی رب کی گل ہو نہیں چڑتا نماز نماز خدا کے دربار کھلوتے ہونے ادروں کئی کئی خیال پہ یہ اسے بھی آیا کھلاؤن یہ گھبرا نہیں چاہیے गड़े मुला वोट खलोता तू आना ओला वोट ना लगन असेंबली हक की गल कि मैं बाहर क्या हो नूरानी का नूरानी का बंदा सी तो खुदा का नहीं थी वह मुला जरा मैं क्या हो दस मरे उत्तरा मैं दीन हक की दी गल करना बाहर रह के असम्बली <laughs> तो मैनू नहीं कर बहार आई कर अंदर आन देे भरवाई फिर मैं क्या मैं क्या नुरानी की भैन वोट लड़ी गई काली दी धी का नी का कावी हुसैन अहमद कावी आ रहा है, है वोट लड़ी हां मैं खे मैं पूछना जबली बोलना ही है आ जड़ियां रन्ना गलद जे ए भी बोल पे میں پھر سنا پھر سنا جو گل اچھ بڑا وہ ہوں تصے اشارے دے جی پہنچ جاؤ تو میں آرد جو نورانی تو بچارا ساری زندگی ہرتا ہی رہا جنوب نے وی گل کرا ہے انہوں تو اگلے جان دتا ہی نہیں گا ہوں رنگ کی کسر سی باقی حضرت صاحب کی ہمشیرہ آخیا چلو جی میں بولتا تو یہ بول پی ہوں یہ کام حکوق نسواں بل پاس ہوا جا نے جناحا اسمبلی پاس ہے حکومت نے او جناب نا نورانی کی بھی بہن جیڑی تھی وہ استفا بھی آئی ہے بھی کوئی ملا جڑے تھے استفا دتا ان کا بس بس بس بھائی اچھی ری میں کہوے کیا ہوں نکل کیوں آئی ہے کیوں نک... ہاں کیوں باہر نکل آئے استفا کیوں دکھا جی اتنے گل نہیں کرنا بس ساڈا اتر رہنا کوفڑے رہیے میں دے، اللہ کے دے فضل اندروں جا کے کچھ ہو کے واپس آئے جی میں کچ ہواستے گیا ہی نہیں رابر ہے میں کہلن اپنی بین کیوں, کیوں ان کا جا بہن اپنی بھیجی کھڑا ہے تو وہ بھی گھلن ते मैं नवे जेड़े असेंबली तक अपनी धी बहन गली खड़े ना इन्हा ही को हां मैं अंदर जाके तू बोल ते जे मैं तुर जावा ते पता है मैं बोलना की आखिर की मैं बाहर बोलना असंबली गिरा दो कुर्सिया के मूत्र करो اسمبلی بنانے آئین ساڈے اسلام کا ہوں دین ساڈے خدا دسمبلی کا آئین اسمبلی آئین بڑھی ہے خدا دی آئین دئی ساڈا دیلام سمجھنے جی آئی اوے رل جان اکثریت جدھر بہ جائے آ کے جناب حرام نلال کر دین ہلال ہر کر د جو مرضی کر دے وہ بناتے ہیں آئین اسلام کا آئن نہیں ہوتا اسلام دین ہے توجہ نہیں فرما اسلام کی ہے تو میں کیا جائے دور تو میں تر گیا میں آخا گا اتے کھوتے بنو آ کے کھوتے تھے ٹیٹنیا مارن موتر آ, تے پتہ لگیا کہ کفر کے, کفر کے مراکز پر اسلام والے یوں لانت ڈالتے ہیں اسلام چمبلی ہوتی تے مستفا دے صحابہ بنا یونیفر فرمائی جی सजराम त करके सा कलंधर इकबाल फरमा بال فرما اٹھا کر فینگ دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبر کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پندے میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے میں کیا آؤ نتیجہ ویکو کتھے نورانی آن لیا لیا لیا آپ میں دین لانے کے لیے اٹھ رہا ہوں دین لا کازی صاحب آتا ہم دین لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ دین لیا لیا وہ کسی گئی قسم خدا دی کر کے اسمبلی پاک بندے بیٹھے نے اتوں کھوتی بھی نہیں بچتی خدا کھوتی بھی بچی میں سمجھ نہیں پر مہن اپنی خرید کے رکھ رہے ہیں پر کملا نے خاجا فرید فرمان دے ملا نہیں کہیں کار دے نہ دوار دے واقف نہ نے تسرار دے بنج کنڈ دے بھلو دے دے حمل نہیں کرد فرمایا کسی کنڈنے ڈگ دن کانڈ بھرنے دنیا بھی برباد آخرتی سم خدا دی کر کے آنا سنو یہ نو کی پتا کہ خدا بندیاں دے دل چان کی بنائی اللہ میں کس ضلع دا رہن والا تھا تو کتھوں دے رہن والے یہ جی تے دل تھان بن گئی ہے کیونیں بنی میں کدی نہیں سوچیا کہ میری میری عزت لوگوں کے دل چی کیونکہ میں سوچا تو میں خود مشرق عزت دا مالک آپ عزت حقدار رب اتے زمین پہ عزت اپنی کراون نہیں آئے رب دے دین بھی کراوڑ آیا میں صرف یہ آنا کہ میرے رب دے دی دین دی, دی عزت ہوئے مینو گالا کٹے جو مرضی کرے ہاں میں آنا عزت ہوے تو سونے دے دی ہوگی ہاں وہی اثر ہوا حق کا کہ تے دل تھانا آنا بئیمانو نہ کسی کے خوشامتی بنو نہ ایویں جھوٹ بات لگ گئے ایویں اپنی فروئی مسلو عزت بناؤ عزت کوئی نہیں ہوں عزت بنا چاہتے ہو اج بھی آ جاؤ رب رحمت کا بوہا خلا مخالف بنے کھڑے نہیں پی عوام آسم خدا دی کر کے آنا جن مرضی کو مخالف ہونا جا کے پوچھو چی آد آخر آخر تو موڑ آ आखन गे आँदा पर भी नहीं। क्या उतरे मतलब यह निकलिया बक तो बहुती दुनिया हट गई है तो हक हूं किसी छड़ा ही नहीं <laughs> समझ नहीं जो लगी तवज्जो बोलो सुबह میں یہ سویرے توبا کر لین اے آخر چشتی اثرتی نے حق نم گیا توبا سی میں جتیاں سر تکھا تو مرا کیونکہ میرا So see now समरसारे कबजा कुदरत मेरी गांव है मैन कोई निभा नहीं सकता अपनी ताकत मत कोई समझे कि असर प्यार झुका लां अगर कोई मैनू झुकाना चाहता वो हक के अगे झुक जाए मैं उनके अगे झुक समझ आ रही ने कि میری کے سٹ اج آ جلسے شوجہ بادی آ جانی ہے پہلے حدیث مذہب دے مذہب رکھنے دنیا پور بتی آل اتوں سی محمد شریف ہوں نا کے جلسے چلان کیا اس آخیا ہوئے لوگو. او میں کٹر اہل حدیث میرا پیو آ کے سنی سی ساڈے سارے دا کابابی میں اتو چشتی صاحب کی ایک سنی ایک تکریر سنی میں بتی پول گیا تھا ایک تکریر آ سنی میں توبہ کر گیا میں صاف اعلان کرنا کہ سچا مذہب سنی وہ سارا انہیں پھر اپنا بیان کیا کہ سٹ تو سن لینا جب آ ایتھے اتنا سکت اہل حدیث کوئی غیر مقلد بندے کوئی آئے بیٹھے اور انو میں ملے نہیں، انو ملے نے انہیں آپ کا غیر مقلت لیکن اسا مجاہد ہے ایتا ایتا ایتا ایتا. لکھ لانا شرم نہیں آتی غیر جنہوں آ جہن آ گستاخ وہ حق سن کے من دے پی یہ جڑا عاشق رسول ہوں میں تو جنت کا پھول ہوں بلے بلے بلے بلے کسا مزہ جتنے مرضی تو جا دیوبندی وہابی میرے تے پرچے کا سوچ دیں کیوں آدھے نے یار باوے سڈے رگڑے پٹدا گل تو سچی کر پتہ نہیں کوئی ایڈے لانتی بنے نے یہ آخر کو رب دے اسا شریک ہاں جنت ساری ہے کوئی اصا جیویں مرضی پہ کرانگے تا کر کے مغرور ہو گئے یہ مخالفت اگے اگے برابر ملا منازرے مناظر میں اللہ تعالی فضل ہے کہ پورے ملک چکن جوگے نہیں رہے سنگیا دسنا سال دنیا پرست حضرجر ایک بزرگ نے ویکیا ابلیش نکرے لگ کے موج پی لینا بیٹھا ویلہ بزرگاں پوچھا وہ خیر ہی مرے تیلہ بیٹھے کام وہ اگوں کہنے لگا کہ میرا کام جہا جی ہے نا وہ دنیا پرست ملوڈیا سنبھال لیا وہ کردے پہ میں سا لیا پیا گل مجل کے دل پھر رحمت اللہ علیہ لکھی کسم خدا کی کر کے آنا اج اگر نظام کوفرے جو ہو ملک کا قانون اے بھی ان کا لانتی پہ پیچر دیں اگر تعلیم ملوڈیا اگر یہ حقیبی غرق نہ بانی نہ چھے نا ظالم حکمران پر جے حق والے لما سامنے کھلو جان سے گوڈے پہ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی تا کے فائدہ کلنڈر اقبال فرما یہی شین حرم ہے جو چرو کر دے سکھاتا ہے یہی شین حرم ہے چڑا کر دے زکھالتا ہے گلی دل کے میں تھوڑی جی گل نال کرنی سی کہ خدا کا بندہ سیا ہر ایک دیلے کپڑے ویخ کے نا تے جوگی دی کی کتیا اپنا جوگی نہیں سمجھ لئی دا جوگی دی کتی جڑی ہوں نا جوگی ہوں آن کپڑے پیلے جوگی دی کتی جرضی کپڑے ویک نہ پیلے وہ آدمی میرے ہی جوگی اسی وہ کپڑے بھول جانے تیرا کپڑے نہ بولتے نہ خالی یا رسول اللہ دے تول نہ یار ویگ دی تول نہ نا محفلے نات بھول اے بڑے بڑے ابلیس پے نہیں بئیمان جہے قسم خدا کی روپداری کرے نی حضرت خزر دیرو نیچے نماز برباد کر نہ چوے برباد کر گھر ستائی ستا کی چلو ہر لب سی اوے جا سے مرے ہیکرو سے دعا کرو سدق مدینے سانو حق کی سہی جی؟ جی میری کا میرا کیسٹانے بن گیا اچھا اللہ! پوس والے کیسٹ بھری یار ان کا بھی حق بنتا وہ نہ سنن یہ بچہ ہے کہ پولیس والے ٹیپ لا لی اللہ کا بندہ کیسٹ بھر کے انہیں سننی نہیں بچار کو ٹیپ نہیں تھی چلو سن کے تمہیں واپس کر دیں گے سوال سنن میں سنن میں شجہ میں تقریر پہ گیا تقریر کر کے ہٹیا مسٹر جنادی خونب ٹپی آرندی مسٹر جنا سار ہٹیا پیچھے جناب گالی جدو کس نے گئی, آ, کیسٹ گئی نا. کمیٹی والے اتوں کے ناظم تو سارے انہیں آخیا یار وہ مخالف جیڑے سان آخیا ویکو تھی کر کی گیا او سارے حکومت والے تحصیل لیول کٹھے ہوئے جدونا کیسٹ لائی میں واہ میرے تے پیغام پہنچا تو سد کے کہنے لگے یار گلا تے کوئی بھی غلط نہیں کرتا گلیں تو خریدے آخی گلانے سارے سہی نے والے کیس لے گیا ہاں میں اللہ تعالیٰ کے فلنگ روزانہ تھانے تھا سامنے ہوں سامنے با کے سنانا کیا سنو سا پیر باہ دے نال بولو سبحان اللہ سڈا پیر باہو فرماندہ نال کو سنگی ਤਾਰਾ ਸੰਗਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਮਦ ਬੱਜੇ ਕਦੀ ਹੰਸ ਨਾ ਹੋਵੋ ਮਲੀ ਆਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਚ ਚੁਗਾਈਏ daaye uthma kadhi e tarjeez na ho bhavetamukhe la jaaye جس طرح سنو اور میرا ایک موضوع خاص ہے عورتوں کی آدتیں یہ میں لور چلایا ہر بندہ اپنی گھر والے ضرور سنا جی انسیات آدت بڑے ون سمنے رنگ چلا تالا بڑی حکمت والزو لوایا ہے جدون سوچ دیا گیا جلسیا ملتان میں اس پاس آخیا بندے منو آخ چیا بھلا ہوئی کے سر سنائی یہ رن آرخے لیا ٹوپی والا اج کل رن بہتا تائی آؤں نا حکومت والے وہاں باہر نکلو کرو <تضحك> کرو اللہ تعالی فضل سنا جے لزیز جی اندر قطرہ بھی ہویا نا کوئی مان والا ہزار والا بس او... او اور دیگر موضوعات بھی کافی استقامت فیتی اس طرح خاصل کرو اللہ تعالیٰ آخر سونی فرما گے صدقہ اتے دعا چا فرماؤ اللہ یا العالمین یار دارائن کی شادت ہر شرط مرجا ہر فتنے بچا دشمنان اسلام تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما شفا حاجی محمد سادت وٹو صاحب دارائن دی سعادت اور ہدایت اتا فرما خاندان ye bolana payega bhul se zamana sab ye bolana payega chup gaya ma hai meherabad rusna kabhi dikhayega chup gaya ma hai meherabad rusna kabhi dikhayega چھوڑ کے بیسہ رو سوئے بہشٹ چل دے چھوڑ کے بیشہ رو سوئے بہشٹ چل دیے دل کا فسان کم بھرا کس کو تو اب سنا گا دل کا فسان غم بھرا اس کو تو آپ گا گک گیا ماہ ہے مہرا باغ رکنا کا بھی دکھائے گا Then Point of Dist chill Then Point of Distingu Then Point of Distingu Then Point of Distingu Then Point of جام میں عشق اب بھر بھر کے جام میں عشق اب ہاں کون ہمیں پیلا بھر بھر کے جام عشق اب کون ہمیں پلاگا کیونکہ چھپ گیا ماہ ہے مہرا باغ رخنا کبھی دکھائے گا اور میں بھی پر جائیں محفل گوداج جو نہیں محفل ماد پر جائی محفل جو نہیں محفل درد سوز کو ہاں, ہاں محفل درد تو کو کون پھر اب سجائے گا محفل درد سوز کو رب سجائے گا چھپ گیا ماں مہرا باپ رکنا کبھی دکھائے گا ہارے سا کے مہرا باپ جس کے قدم سے تھی تشا شا سن کے آنسو پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا سن کے آنسو رول پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا چھٹکیا گیا ہے میں ہے راب رکنا کبھی دکھائے گا آتی تھی جو تھی آتی تھی جو مصیبت ان کے تو پھر ڈلتی تھی ٹوٹے ہیں کو ہے گم جو ٹوٹے ہیں کو ہے گم جون انہیں ہٹائے گا ٹوٹے ہیں کو ہے اب کون انہیں ہٹائے گا چھپ گیا ماہ ہے میرا باب رکنا کبھی دکھائے گا تھام کے رکھنا دامنے رحمت اونی کا دیکھنا تھام کے رکھنا دام رحمت اونی کا دیکھنا دنیا میں بچاتا ہے ہاں دنیا میں بھی بچاتا ہے حسر میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے فلڈ میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے ابر میں بھی بچائے گا چھپیا ماہ مہر آباد نہ کبھی گا اور میں پیلے الس میں کہیں جلوا گاری ہے آپ کی میں پیلے میں کہیں جلوا گاری ہے آپ کی کی nazar se dekhe jo unko qareeb paayega dil ki nazar se dekhe jo unko qareeb paayega chhip gaya mahe mehrawan rukna kabhi dikhayega hul se bhi سب ہم یہ بولا نہ پائے گا گیا مارے مہرا بات رکنا کبھی دکھائے گا ہم یہ بولا نہ پائے sabr main ye bol na payega chup gaya main hai meherabad rukna kabhi dikhayega chup gaya main hai meherabad rukna kabhi dikha برا کس کو تو آپ سونا گا چکیا ماں ہے مہرا باغ رکنا کا بھی دکھائے گا